السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ لا شریک واشد محمد اللہ وحاب وسن سنت اللہ آج کے خطبے میں خطیب محترم نے اللہ البرامین کی حمد و ثناء اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اسلام پڑھنے کے بعد فرمایا کہ لوگوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو کیوں کہ وہ بھی جو انسان اللہ تعالیٰ کا تخوہ اختیار کرتا ہے اللہ حربان اس کی زندگی کے لیے آسانی کرتا ہے اور تخوا جس شخص کو حاصل ہو جاتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کے دامن بھی حاصل ہوتی ہے اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے بندو ہم میں سے ہر آدمی کا اپنا کوئی نہ کوئی ٹارگٹ ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے جس کی بنیاد پر وہ فیصلے کرتا ہے اور اپنی زندگی کا قیمتی وقت اس ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے لگاتا ہے کسی کی زندگی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ مال اکٹھا کرے کوئی منصب چاہتا ہے کوئی جاہ اور مرتبہ چاہتا ہے کوئی شہرت چاہتا ہے کوئی علمی ڈگریاں جمع کرنے کی خواہش رکھتا ہے اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنی پوری زندگی کو لاہ و لائف میں کھیل کود میں گزار دیتے ہیں لیکن ایسے بھی اللہ کے بندے دنیا کے اندر موجود ہیں جن کی زندگی کا مقصد آخرت ہوتی ہے اللہ کی رضا ہوتی ہے اور جب وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے میں مقبون ان فی من الناس اناس اور صحت و الفراب نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ غفلت کا شکار ہیں ایک تو صحت اور دوسری فرصت ایسے اللہ رسول صلی اللہ علیہ کے حدیث ہے آمارو امتی بین صدین علسب عین و اقلوم میں میری امت کے لوگوں کی عمریں ساٹھ سے ستر کے درمیان ہے اور بہت کم لوگ ہیں جس عمر کو پار کر پاتے ہیں زندگی بہت مختصر ہے اور بہت جلد ختم ہو جانے والی ہے موت اچانک آنے والی ہے وقت بہت قیمتی ہے حتیٰ کہ سونے اور چاندی سے بھی زیادہ وقت قیمتی ہے جو وقت چلا گیا وقت دوبارہ واپس نہیں آتا ہے ایک دن کے اندر چھیاسی ہزار چار سو سیکنڈ ہوتے ہیں اور ہر سیکنڈ بہت قیمتی ہوتا ہے اور ایک سیکنڈ کے ذریعے بھی آپ اللہ ہر براہن کردہ مندی حاصل کر سکتے ہیں اللہ کی تسبیح کر کے اس کی ہمدوسنا بیان کر کے اور اس کی تکبیر کر کے اور تحلیل لا الہ اللہ پڑھ کر کے صدقہ کر کے لوگوں کو علم سے فائدہ پہنچا کر کے یا کسی کا مساعدہ کر کے آپ اللہ رب برامین کی رضا کو حاصل کر سکتے ہیں اللہ کے بندو آدمی کی نجات اور اس کی کامیابی کا اس کی کامیابی کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ اس انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے ان نمال امال و بنیاد اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے وہ ان نمالِ کل عمر امانوا اور ہر انسان کے لیے وہی ہے جو اس کی نیت ہوتی ہے پمن کا انت ہجرت رسول اگر کسی کی ہجرت کرنے کا مقصد اللہ اور اس کی رضا ہے، اللہ کی رضا اور اس کے رسول کا رسول ہے فضرت اللّہ رسول ہی تو اس کی حجرت اللہ اور اس کے کی رسول کے لیے ہوتی ہے پمن کا انت ہجرت و اللہ دنیا یو صیبہ اور امراطین کہا فضرت علامہ علیہ اور جس کی ہجرت کا مقصد دنیا ہو دنیا کمانا ہو یا کسی عورت سے شادی کرنا ہو جس مقصد کے لیے ہجرت کرتا ہے وہی اسے چیز ملتی ہے لہذا ہمیں سر آدمی کو اپنا جائزہ لینا چاہیے اور وہ اپنی زندگی کا اکثر حصہ جس چیز میں صرف کرتا ہے اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ وہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے کیا وہ اللہ کی رضا ہے آخرت کے لیے ہے کتاب اللہ کی تلاوت کے لیے ہے یا دنیا طلبی کے لیے ہے مال و دولت اکٹھا کرنے کے لیے ہے یا کس کے لیے ہے یا یہ کہ اپنے خاندان والوں کی کفالت کے لیے ہے اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے آدمی کو اس بات میں دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے کہ دنیا ہمیشہ رہنے والی ہے دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی لہذا دنیا کی چمک دمک سے انسان کو دھوکے کے اندر نہیں آنا چاہیے آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اللہ کی حمد بیان کریں کہ اللہ رب الامین نے ہم کو اسلام جیسی نعمت ادا کر رکھی ہے جو سب سے عظیم نعمت ہے اور یہی نعمت باقی رہنے والی ہے اللہ کےسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من کان دنیا ہم بہ جس آدمی کا مقصد دنیا ہوتی ہے فرق اللہ امر اللہ تعالیٰ اس کے سارے معاملے کو کی تفریق کر دیتا ہے اور اس کے سارے معاملے کے اندر اختلافات آ جاتے ہیں وہ جال فخر ہوں بہنا نہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے فقر کو اس کی آنکھوں میں رکھ دیتا ہے اس لیے ہر چیز کو لڑچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا ہے علمیات ہی من دنیا اللہ ما کو قبال اور اسے دنیا اتنی ہی ملتی ہے جتنی اللہ حربغلامی نے اس کے لکھ دی ہے او منکانت الآخرت نیت ہوں اور جس آدمی کی آخرت نیت ہوتی ہے جمع اللہ الہ امر ہُ اللہ تعالیٰ اس کے سارے معاملے کو ٹھیک کر دیتا ہے وہ جا الگی قلب ہی اور اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ مالدہی رکھ دیتا ہے وہ آت ہو دنیا واحرا گماں اور دنیا اس کے پاس آتی ہے ناک رگڑ کر کے وہ آدمی نہیں چاہتا ہے لیکن پھر بھی اس کے پاس دنیا آتی ہے لہٰذا سب سے قیمتی چیز یہ ہمارے لیے کہ ہم اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی کی عمر کو لگا دیں کیونکہ دنیا اللہ ہر بامین نزدیک ایک مچھر کے برابر بھی نہیں ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے جبکہ جنت کے اندر ایک سوٹے کی جگہ کا مل جانا بھی دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے جیسا کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے ہمیں ان لوگوں پر بھی ان لوگوں کے بارے میں بھی, بھی ہمیں سوچنا چاہیے جو ہم سے پہلے دنیا سے چلے گئے اور ان کی زندگی کا مقصد صرف دنیا تھی جس کا اللہ رب العلامی نے قرآن میں ذکر کیا ہے یہ قوم آت تھی جنہوں نے دنیا کے اندر ظلم و فساد کیا بڑے بڑے گھر بنائے اور کہا کہ ہم سے زیادہ کوئی دنیا میں طاقتور نہیں ہے اللہ ان کو بھی ہلاک و برباد کر دیا یہ قوم سمود کے لوگ تھے جو پہاڑوں کو تلاش تلاش کر کے آلی شان محل اور گھر بناتے تھے اور اس کے اندر رہتے تھے دنیا کے اندر فساد مچاتے تھے اللہ ان کو بھی ہلاک و برباد کر دیا یہ شعیب علیہ السلام کی قوم ہے جو دنیا کو دھوکہ دیتی تھی اور اس طریقے سے ناپ تول میں کبھی بیشی کرتی تھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک بھی کیا کرتے تھے تو ایسے لوگوں کو بھی اللہ ہر غلامی نے ہلاک و برباد کر دیا یہ فرعون جس کی زندگی کا مقصد یہ تھا کہ میں دنیا کا رب ہوں اور اپنے آپ کو رب بھی کہا کرتا تھا لیکن وہ بھی نہیں بچ پایا اور پانی کے اندر سمندر میں اللہ تعالیٰ نے اسے ہمیشہ کے لیے ڈبو دیا یہ قارون جس کی زندگی کا مقصد مال اکٹھا کرنا تھا اور اس کے پاس مال بھی اتنا زیادہ تھا کہ اس کی چابیاں گھوڑوں پر لاتی جاتی تھیں لیکن اس مال نے اسے نہیں بچا پایا اور دنیا کے لیے ہمیشہ سے ختم ہو گیا یہ حامان ہے یہ نمرود ہیں دنیا کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں دنیا میں آئے اور چلے گئے اور ہمارے لیے عبرت کا نشان بنا دیے گئے لہذا ہمیں ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے اور ہمیں اپنی زندگی کے مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت ہونی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کے اندر برکت دے تکبر سے ہم بسیں اللہ کے سر خدی سے کہ ایک آدمی جو اپنے مال سے بہت زیادہ تکبر کیا کرتا تھا اللہ نے اس کو مال سبے زمین کے اندر دیا اور قیامت تک دھستا رہے گا اور اس طریقے سے قیمتی چیزوں میں سے یہ بھی ہے کہ ہم توحید کی حفاظت کریں نماز کی پابندی کریں اور نماز تقبیر حرام کے ساتھ ہم کو ملے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم رسدی سے جو اپنے امام کے ساتھ چالیس دن کی نماز چالیس دن کی نماز اپنے امام کے ساتھ تقبیر اولا کے ساتھ پا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے دو برات لکھ دیتا ہے ایک آگ سے جہنم سے برات اور ایک نفاق سے برات جس آدمی کو چالیس دنوں کی نماز امام کے ساتھ پہلی تقبیر کے ساتھ مل جائے اس آدمی کے دن کے اندر نفاق نہیں ہو سکتا ہے اور ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ جہنم سے بجاتا ہے لہٰذا ہمیں مجاہدہ کرنا چاہیے اور نماز کی اہمیت اور اس کی قیمت کو سمجھنا چاہیے ایسی قیمتی چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سورج کے نکلنے تک بیٹھنا اگر آدمی بیٹھتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ ہر برامین اور اس کے بعد دو رکعت نماز پڑھتا ہے تو اللہ ہر مکمل حج کا اور مکمل عمرے کا ثواب دیتا ہے ایسے ہی سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنا ایامبی ہر مہینے میں تین دنوں کا تیرہ چودہ پندرہ تاریخ عربی کے لحاظ سے روزہ رکھنا ذلجا کے دس دنوں کے شروع میں روزہ رکھنا اور اس طریقے سے تجارت کرنا اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں اور ہمارا مقصد یہ ہو کہ ہم غریبوں کی مدد کریں گے اور اس طریقے سے اپنے گھر والوں پر خرچ کریں گے اپنے آپ پر خرچ کریں گے تو تجارت بھی عبادت ہوتی ہے اگر انسان کی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا ہے یہ ابو بکر و عثمان ہیں عبد الرحمن بھی عوف ہیں اور بڑے بڑے صحاب کرام ہیں جو دنیا میں تجاد بھی کرتے تھے اور آخرت بھی تجاد کرتے تھے اللہ حربغلامی نے ان کے مال و برکت دیا اور انہوں نے اپنے مال کو اللہ کی رضا کے حصول کے لیے خرچ کیا تو ماں نے ان سب کو جنت کی بشارت سنائی اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ اگر میں اپنے بھائی کی حاجت کے لیے جاؤں یہ میرے لیے اس مسجد میں ایک مہینے کی اعتکاف کرنے سے بہتر ہے لہذا کسی مسلمان بھائی کی مدد کرنا بھی یہ بہت بڑی عبادت اور بہت بڑی تجارت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے اس پر انہوں نے اپنے پہلے خطبے کا خطاب فرمایا دوسرے خطبے کے انہوں نے فرمایا کہ لوگوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو کیونکہ تقواہ انسان کو جہنم سے بچانے والا ہے اور سب کو عید اللہ العالمین کے سامنے حاضر ہونا ہے اللہ کے بندو اگر ہم نے اپنی زندگی کے مقصد آخرت اور اللہ کی رضا کے علاوہ کچھ اور بنا رکھا ہے تو ابھی ہمارے پاس وقت ہے ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے اپنا ہم محاسبہ کریں اللہ بہت مہربان ہے اللہ بہت زیادہ رحم دل ہے لہذا اب بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ اپنے زندگی کے مقصد دنیا کے بجائے آخرت کو بنا لیں اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین کے بعد میں اپنے وقت کو گزاریں اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے معاذ کو وسیعت کرتے ہوئے فرمایا اے معاذ میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے آخر میں یہ کہنا مت چھوڑنا اللہ عنیہ اللہ ذکر کا وہ شکر کا وہ حصل عبادت وہ حوصل عبادتیں لہذا ہمیں چاہیے کہ چونکہ اللہ حربان بہت مہربان ہے اور ہم نے جو بھی وقت برباد کر دیا ہے اس وقت کی دنیا کے اندر تلافی ہو سکتی ہے لیکن آخرت کے اندر تلافی نہیں ہوگی ہم اللہ کی باتوں پر صبر کریں صبر بہت عظیم طاقت ہے اگر آج ہمارے لیے دنیا کے اندر پریشانیاں ہیں تو آنے والی دنیا کے اندر ہماری نعمتیں اور راحتیں ہوں گی اگر دنیا میں ہم نے راحت سی زندگی گزار لی ہے تو آنے والی زندگی کے اندر لیے پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوں گی لہذا آج دنیا کی تکلیف کو ہم آخرت کی تکلیف پر ترجیح دیں تکلیف دنیا کی تکلیف کو اٹھائیں کہ دنیا کی تکلیف اٹھانے کے بعد انسان کو آخرت کے لیے آرام ہی آرام ہے لہذا ہم اپنے آپ کو آدھی بنائیں اللہ اللہن کی بات کا صبح و شام کے اسکار کا لوگوں کی مدد کرنے کا اور لوگوں کو نصیحت کرنے کا ان کو فائدہ پہنچانے کا کسی بھی طرح کا فائدہ ہو یہی ساری نیکیاں ہیں یہی ساری قیمتی چیزیں ہیں جو انسان کے لیے قیامت دن کام آنے والی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہر غلامین ہمیں ان تمام چیزوں کو عمل کرنے کی توفیق دے اللہ رب بلام ہمارے اصلاح فرمائے اللہ ہر براہن ہمیں نیکمال کرنے کی توفیق دے اللہ تعالی ہمیں آخرت کی فکر ہمارے اندر پیدا کرے اور آخرت کو نہیں کرے اللہ تعالی ہمیں توفیق دامین و صلابین محمد والا علیہ و صاحب و جزاکم اللہ خیر و السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ